Yeah uh -huh. بسم اللہ شیطوان الرجیم بسم اللہ رحمٰن الرحیم انشاءاللہ شاء آج کے درس میں ہم سورہ زخرف کی آیت نمبر چتیس سے آغاز کریں گے اور انشاءاللہ آج کے درس میں ہی ہم دخان کا بھی آغاز کریں گے تو آئیے اس درس کو سماد فرمائیں اگلی آیت کا حوالہ کئی مرتبہ دیا گیا ہے فرمایا ومن عن ذکر الرحمان اور جو رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے نقید لہو شیفان اس پر ہم شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں فہو لہو کریم بس وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے یہ آیت کا حوالہ کئی مرتبہ آیا شیطان کو بلیم تو کرتے اس کی تقریر سور براہیم میں پڑھ چکے ہیں ہم وہ کہے کو اپنے آپ کو برا بھلا کہ کب بندہ روم دیتا ہے جب بندہ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر سے ہٹتا ہے ذکر میں زبان کا ذکر بھی ہے اعمال کا ذکر بھی ہے حرام سے بچنا بھی اللہ کا ذکر ہے فرائض واجبات کو پورا کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے تلاوت کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے نماز ادا کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے زبان سے ذکر کرنا یہ پورا پیکج ذہن میں جو اللہ کی یاد سے ہٹے اب یہ ہٹا تو گیپ آیا نا ویکیوم آیا نا اس پر ہم شیطان مسلط کرتے ہیں وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے اللہ مجھے اور آپ کو شیطان کے ہمروس سے بچائے ذکر پر کافی بات سورکبوت میں بھی ہوئی آیت نمبر پینتالیس میں دیگر مقامات پر بھی ہوئی اللہ نماز کے ساتھ تلاوت تلاوت کے ساتھ اذکار اذکار کے ساتھ مصنوع دعاؤں کا بھی اہتمام کرنے کی توفیق دے اور چوبیس گھنٹے میں حلال حرام کا خیال رکھنے فرائض و واجبات پر عمل کرنے اور حرام سے بچنے کی بھی توفیق دے حرام سے بچنے بھی تو اللہ کا ذکر ہے نا کیوں رک رہا ہوں میرے رب نے منع کیا جتنا یہ یاد تازہ رہے گی اتنا شیطان کے خلاف یہ ہوگا اس سے یہ گمان کرتے ہیں کہ بہت ہی ہدایت یافتہ گندے کام برے کام بڑا مزین کر کے دکھا رہے ہیں. وہ سمجھ ہم بڑے ٹھیک جا رہے ہیں بڑی کلپنگ ہو رہی ہے ہمارے گناہوں کے کاموں کے اوپر. بڑا جو ہے وہ پیش کیے جا رہے ہیں. بڑی ہماری ویڈیو دنیا بھر میں شیئر کی جا رہی ہیں. ہاں جی گناہوں کے کاموں کے اوپر بڑے ٹھیک جا رہے ہیں جی بڑا فوٹو سیشن ہو رہا ہے بڑا گروپ فوٹو سیشن ہو رہا ہے اور بڑا جناب فریم کر کے لگایا جا رہا ہے یہ فلاں غلط کام وہ فلاں غلط کام بڑے صحیح جا رہے ہیں یہ شیطان جو دھوکے میں رکھتا ہے انسان کو اللہ اس دھوکے سے ہمیں محفوظ رکھے حتا اذا جاءنا یہاں تک جب وہ ہمارے پاس آئیں گے قولا یا لئی تبینی بین کا باڈل تو وہ شیطان اپنے ساتھی سے کہے گا وہ اپنے شیطان ساتھی سے کہے گا یہ آنے والا اپنے شیطان ساتھی سے کہے گا اے کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کی دوری ہو فبی اسل تو بہت ہی برا ساتھی ہے یہ بات انیس سے کے شروع میں بھی تھی کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا فلاں کو دوست نہ بنایا ہوا تھا نہ بنایا ہوتا اب وہ چاہے انسانوں میں سے تھے ادر کل انسان بلیم کرے گا تو نے مرواد کاش تیری میری دوری, دوری, دوری ہوتی دوستی نہ ہوتی قربت نہ ہوتی اس پر وہ بڑا شیطان جو سب کا سردار ہے وہ تقریر کرے گا وہ سورہ ابراہیم میں پڑھ چکے ہیں مشترک اور جب تم نے ظلم کیا تو آج تمہیں ہرگز نفع نہیں دے گا کہ تم عذاب میں مشترک رہو گے مراد ہے کہ یہ بلیم گیم کرنا تمہیں نفع نہیں دے گا اور تم آزاد مشترک, مشترک ہو یعنی شیطان بھی اور شیتان کی پیروی کرنے والے بھی جہنم کی آگ میں اللہ منارت مبین تو اے نبی علیہ السلام کہ آپ بہروں کو سنائیں گے یا اندھوں کو راہ دکھائیں گے اور اس کو کے جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہے نہیں جو خود طے کر چکا آپ اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں فعما ندن کا فعم نام منتقی پھر اگر اے نبی علیہ السلام ہم آپ کو اس دنیا سے لے بھی جائیں تو بے شک پھر بھی ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں اور نورین وعد کو دکھا دیں وہ مراد عذاب کا آنا جو ان لوگوں پر آئے گا اس کا کچھ حصہ جو ہم نے, سے جو ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے فن نہ دینوں تو بے شک ہم اس پر بے قادر ہیں جیسے کہ بدر کا معاملہ ہوا تو مشرکین کی پٹائی مسلمانوں کے ہاتھوں ہی ہوئی فسٹ ہم سکھ بوی او شلی کا پساب مضبوطی سے تھامے رکھے وہ جو آپ پر وہی کیا گیا ان نقال مستقیم بے شک سیدھے راستے پر ہیں حضور کو تھامنے کو کہا جا رہا ہے اصل میں ہمارے لیے خطاب اور وہی بات جو سوریہ المران کے آیتمبر ایک سو تین ہے وہاں تسلیم و بھی حب اللہ جمی آ تم سب مل کر اللہ تعالی کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو وہ ان لدھی کو اللہ کا والق یہ قرآن نصیحت ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے بس سب پتسون اور اے لوگوں قریب تم سے پوچھا جائے گا یہ تم میں میں اور آپ بھی شامل ہیں یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے اللہ نے اپنے رحمان ہونے کی تو فیل عطا کی اور رحمان علم القرآن اس نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا اب رمضان شریف کے بعد میں اور آپ اس قرآن کے بارے میں کیا ارادے رکھتے ہیں شوال میں کیا معاملہ ہوگا آگے اس قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق ایسا ہوگا اس کے حقوق ادا کرنے اللہ ہم سب کو توفی عطا فرمائے وس المنع قبل کا میروسینا اور آپ اے نبی ہمارے ان رسولوں سے پوچھ لیجیے جو ہم پوچھ لیجیے جو ہم نے آپ سے پہلے بھیجے ہیں اجاللہ مندون رحمان علی بدوم کہ ہم نے اللہ کے سیوا کے معبود مقرر کیے تھے کہ جن کی عبادت کی جائے کیا مطلب پچھلے پیغمبر اس سے کیسے پوچھیں ایک تو آہل کتاب میں سے یہود ہے مدینہ میں یسرف میں مکے والے سے پوچھ سکتے ہیں اگر ان مکے والوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کتاب اور رسول کیا ہوتا ہے نمبر دو پچھلے رسولوں کی تعلیم قرآن حکیم میں آ گئی ہر پیغمبر نے کیا کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے ولقط اور موسا بھی آیا تینہ الا فرآون اور یقیناً ہم نے موسلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا فرعن اور اس کے سرداروں کی طرف فقال امنی رسول رب ابلام تو موسلام نے فرمایا کہ بے میں تمام جہانوں کی رب کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں۔ فلما جاءہم بالآیاتنا إذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ پھر جب وہ ہماری نشانیوں کے ساتھ ان کے پاس آئے تو ان لوگوں نے اچانک ان نشانیوں پر ہنسنے کا معاملہ اختیار کیا۔ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا اور ہم انہیں کوئی نشانی نہیں دکھاتے تھے مگر وہ پہلی نشانی سے بڑھ کر ہوتی کئی موزادہات ہوئے اور نو نشانیوں کا ذکر جیسے کہ کئی مرتبہ پہلے آیا ہے ہم نے انہیں عذاب میں گرفتار کیا تاکہ وہ رجوع کریں مراغ کے حق کی طرف وہ پلٹیں ان کے دل نرم ہوں یہ ذکر بھی آیا کہ مختلف قسم کے عذاب ان پر نازل کیے گئے تاکہ دل نرم ہو اب ایک موقع ایسا بھی آیا کہ وہ علیہ السلام سے درخواست کرنے لگے کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے ارشاد ہوا قول اور ان لوگوں نے کہا یا جادوگر ہمارے لیے اپنے رس سے دعا کر ڈھٹائی ہے کہ جادوگر ہی قرار دے رہے معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے اپنے دعا کرو اسد کے سبب جو تمہارے پاس ہے ان ننا لمح تد الک ہم ہدایت پالیں گے ذرا تکلیف دور ہو جائے مصیبت دور ہو جائے تم دعا تو کر دو پھر ہم تمہاری بات مان لیں گے فلما کشفنا اظاہم یا فون پھر جب ہم نے ان سے عذاب کو ہٹا دیے تو اچانک وہ عہد کو توڑ گئے وہ نادن فی قومی نے اپنی قوم میں پکارا کولا اس نے کہا یا قومی اے میری قوم علی سلی ملک یا مصر کی بادشاہ میرے لیے نہیں ہے وہاں دھیل انہار تجری من تحتی اور یہ نہرے جاری ہیں میرے حکم کے نیچے مراد میرے حکم کے تحت اور ایک مراد دی کہ میرے کے نیچے سے مراد نہروں کا پورا نظام جاری ہے بصیرون کیا تم دیکھتے نہیں بادشاہت میری ہے پانی میں دیتا ہوں فصلیں میرے بتانے کہنے سے اگتی ہیں اور سارا کچھ میں چلا رہا ہوں تو کیا میں اس لائق نہیں ہوں کہ تم میری سنو ام انا خیر منہاد النوی ہوا یہ مہین کیا میں اس سے بہتر نہیں ہوں کہ جو یہ ہے کم قدر ہے معاد اللہ السلام کو کہہ رہے ولا یکادین بات بھی صحیح طرح کرتا ہوا معلوم نہیں ہوتا فلو اللہ تمابین تو اس پر سونے کے کنگل کیوں نہیں ڈالے گئے یہ تو غریب قوم مغلوب قوم بری اسرائیل کا فرد ہے کوئی مالدار ہونا چاہیے تھا او جا ماہ ملا اکتمک یا اس کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں آگے لگاتار پر باندھے ہوئے اگر یہ اللہ کا رسول اپنے آپ کو کہتا ہے کوئی خزانے ہوتے کوئی فرشتوں کے جھرمٹ میں اس کو بھیجا جاتا یہ ذہن ذہن جو چھوٹا ذہن ہوتا ہے مادہ پرستارہ سوچ والا اسی کا ادار اس فرون نے کیا فسخ فستخف قوموں پس اس نے اپنی قوم کو بے عقل کر ڈالا بس ان لوگوں نے اس کی مانی ان نہ قومن فاصلین بے شک وہ لوگ نافرمان تھے فَلَمَّا آسَفُونَا تَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ بجھم لوگوں نے اللہ فرماتا ہے کہ ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ہم نے ان سب کو غرق کر دیا فجعلنا لهم سَلَفًا وَمَثَلًا لِلآخِرِينَ پس ہم نے انہیں گیا گزرا بنا دیا اور بعد میں آنے والوں کے لیے ایک داستان بنا دیا اس قوم کو بھی داستان بنا دی فرعون کی لاش کا بھی ذکر قران نے کیا یہ سارا عبرت کا سامان ولما بری جب مث ابن مریم کی مثال بیان کی گئی اذا تو اچانک آپ کی قوم اس سے خوشی کے مارے چلانے لگی مشکین لگے کس بات پر وقالو خیر وہ بولے کیا ہمارے مابو بہتر ہیں یا وہ یعنی عیسا ما بور اب لک جا دے نبی وہ تو صرف جھگڑا کرنے کے لیے آپ سے یہ بات بیان کرتے ہیں بل ہوم قوم خسمون بلکہ وہ تو ہے ہی جھگڑا لو ہوبا کیا ہم نے پڑھا تھا سورہ انبیاء میں وہاں میں نے ذکر بھی آپ کے سامنے کیا تھا سورہ انبیاء کی آیت نمبر 101 میں ذکر تھا کہ اللہ کے نیک بندے وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو اللہ کا سیا وہ, وہ کہاں ڈالے جائیں گے جہنم میں سورہ انبیاء میں ہم نے پڑھا تھا آخر میں تو آیت نمبر 101 میں ذکر آیا تھا کہ جن کے بارے میں حسن اللہ کی طرف سے بھلائی کا فیصلہ ہو چکا وہ اس سے دور رکھے جائیں گے تو جب یہ مثال دی گئی کہ جن معبودوں کی پرستش کی گئی وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو یہ چلارے مشرقی نے مکہ اچھا ہمارے بابو جہان میں جائیں گے تو تم تو عیسا کی بھی بات کر تو عیسا کی پوجا پاٹ نہیں کی گئی ما دودھا ماد اللہ تو حضور کو بتایا جا رہا ہے اور ان کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے جھگڑے کے لیے پیش کریں گے اس دلیل کو حالانکہ اسی قرآن عیصل السلام کی کیا تعلیمات بیان ہوئی انہوں نے تو فرمایا تھا میں خود اللہ کا بندہ ہوں بنی اسرائیل وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی دب ہے اسی کی عبادت کرو یہاں بھی ذکر ہے ان ہوا اللہ عبد ال عیسیٰ تو صرف ایک بندے ہیں علیہ السلام ہم نے ان پر انعام فرمایا مجا اللہ مسلّ اور ہم نے انہیں بنی اسرائیل کے لیے مثال بنا دیا بلاخون اور اگر ہم چاہتے تو تم میں سے فرشتے پیدا کر دیتے وہ زمین میں تمہارے جانشی ہوتے لیکن نہیں انسان زمین پر رہتے ہیں تو اللہ نے انسانوں کو ہی انسانوں میں صحیح پیغمبروں کو چن کر ان کے لیے رسول بنا کر نمونہ بنا کر بھیجا ان نہ فلاب ہاں اور بے شک وہ یعنی عیسی قیامت کی ایک نشانی ہے تو تم اس بارے میں شکنا کرنا اور میری ہی پیروی کرنا ہانا و مستقیم یہی سیدھا راستہ ہے عیسا علیہ السلام قیامت کی نشانی ایک تو ان کی موجزانہ ولادت اللہ کی قدرت کا شاہکار ان کو موجاتی طور پر آسمانوں پر بلند کر لیا جانا موجے والا معاملہ پھر جو اللہ نے ان کو موجزاد عطا فرمائے وہ مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیا کرتے تھے یہ خود اپنی جگہ موجزہ تو سراپ اور ان کا دوبارہ تشریف لانا قیامت سے پہلے یہ اپنی جگہ ایک موجاتی پہلو ہے تو ان کی پوری زندگی موجزہ ہے اور جو عیسی اگر اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کر سکتے ہیں تو عیسی کے رب اللہ رب العالمین کے لیے مردوں کو دوبارہ زندگی دینا کوئی مشکل کام نہیں اس معنی میں وہ قیامت کی نشانی ہیں روک نہ دے ان تمہارے لیے عیسا علیہ السلام آئے، کے ساتھ تو انہوں نے فرمایا کہ یقیناً میں تمہارے پاس حکمت کے ساتھ آیا ہوں اللہ کی مبارک تعلیمات لے کر بلی ابینک الودی تختی اور اس لیے کہ میں تمہارے درمیان بعض وہ باتیں بیان کر جن میں تم اختلاف کرتے ہو فر تق اللہ واطیہ سے ڈرو میری اطاع کرو ان اللہ و ربی و رب فابدو بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی بس تم اسی کی عبادت کرو یہ ہے عیسا علیہ السلام کی اصل دعوت کہ میرا ربی اللہ تمہارا ربی اللہ فابود اسی کی عبادت کرو صراط و مستقیم یہی سیدھا راستہ ہے من پھر نے آپس میں اختلاف ڈال لیا للذین ظلموا من عذاب پس جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے لیے تباہی ہے دکھ دینے والے دن کے عذاب سے اور ظلم سے مراد شرک بھی کیا وہ صرف قیامت کا انتظار کرتے کہ ان پر اچانک آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو الخلاح یوم ادن با بہم لبا دن ادب إِلَّ متقین گہرے دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقین دوستیاں تو بہت ہوتی مگر وہ دوستی ہے جو نیری دوستیاں ہو جو محض دنیا کے مفادات کے لیے پہلے بھی موضوع آ چکا ہے نیڈ کا ہی فرینڈ ہے نا بس مفاد کا دوست ہے مفاد ختم تو چھٹی سیٹ پہ بیٹھا ہے تو بڑی آگے پیچھے ہو رہے ہیں اس کے اور ریٹائر ہو تو چھٹی بیٹھ پہ آ تو چھٹی استفر اور ایک ایمان والا ہوتا ہے دنیا سے چلا بھی جاتا ہے تو پیچھے والوں کی فکر کر رہا ہوتا ہے چلے جانے والوں کے لیے ایمان والے فکر کر رہے ہو ربنا فلنا ولی اخواننا سب سبقونا بل ایمان اللہ ہماری مغفرت فرما اور ہمارے جو ساتھی ایمان پر چلے گئے ان کی مغفرت فرما یہ ادھر دعا کر رہے ہوتے ہیں اور ادھر چلے جانے والا پیچھے والوں کے بارے میں کہ کاش یہ بھی نیک عمل کرو جنت کا بیان پڑا تھا نا وہ سورہ یاسین میں قیلت خلل جننا والا جو شہید کر دیا گیا سیدھا جنت میں چلا گیا تو دنیا داری کی دوستی مفادات کی دوستی ادھر کام دے گی کل نہیں سوائے تقوہ والوں کے خوف خدا جن کے دل میں ان کا ملنا جلنا بھی اللہ کے خاطر اللہ اکبر بڑی پیاری حدیث اللہ تعالیٰ فرماتے حدیث سے قدسی معت امام مالک میں وہ محبتی محبت اللہ کہتا ہے میری محبت واجب ہو گئی ان کے لیے اللہ کا محبت کرنا ان کے لیے واجب ہو گیا کن کے لیے اللہ کہ جو میری خاطر ایک دوسرے سے ملتے میری خاطر ایک دوسرے سے ملاقات ہو جاتے میری خاطر ایک دوسرے پر مال خرچ کرتے اور جب جدا بھی ہوتے تو میری محبت پر جدا ہوتے ہیں سات افراد والی حدیث بخاری شریف میں سات افراد کو اللہ اپنے سائے مراد عرش کے سائے میں جگہ دے گا جب اللہ کے سائے کے سوا مراد عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا سات کیٹیگریز ہوں گی افراد کی ایک کیٹیگری کون وہ دو افراد جن کی محبت تھی اللہ کے لیے ملتے تو اللہ کی محبت کے خاطر جدا بھی ہوتے تو اللہ کی محبت پر وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے اللہ یہ محبت یہ ناطا یہ تعلق یہ رشتہ یہ دوستی مجھے آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے یہی کام آئے کل حدیث میں مسلم شریف کی روایت اللہ کے لئے محبت کرنے والے دنیا میں ایک مشرق میں تھا دوسرے مغرب میں تھا اللہ ملا دے گا ان کو آخرت جنت یہ تخوا یہ خدا یہ اللہ کے تعلق سے دوستی ادروائز گہرے دوست گرم جوش دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے متقین وہ دشمنی کیا ہوگی تو نے مروا دیا مجھے کاش تیری نہ مانی ہوتی تو مروا مجھے وہ کہ اندھا تھا پڑھ چکی ہے نا یہ بڑھ چکے اللہ اس حسرت سے میری اپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے نیک لوگوں کا انجام اس کے بعد برے لوگوں کا انجام بیان ہو رہا ہے یا عباد الہ خوف علیکم اليوم بلا ان تم تهزنون اے میرے بندو تم پر کوئی خوف نہیں આજ کے دن اور نہ تم غمگین ہوگے الذين امنوا بآياتنا وكانوا مسلمین وہ کہ جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور مسلم تھے مسلم ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام نے کیا دعا مانگی تھی البقره میں ایت نمبر 125 میں ربنا وجعلنا مسلمین لک ایک سو چھبیس ستائیس میں تفصیلی دو آئی رب بنا مسلم فرماوردار فرما بردار ہونا اللہ کو بھی ماننا اور اللہ کی بھی ماننا ات خل انت مزاج کم تم داخل ہو جاؤ تمہاری بیویاں بھی جنت میں تم خوش بخت کیے جاؤ گے خوش نصیب بنائے جاؤ گے کون سی بیویاں اگر شہاں دنیا میں شوہر بھی نیک بیوی بھی نیک اللہ جوڑا ملا دے گا ان شاء اللہ تعالی ادر وائز اللہ بہترین میچ عطا کرے گا اللہ اکبر اللہ ہمیں گھرانوں میں توفی دے ایمان والی محنت ہو تقوا والی محنت ہو اور انہیں گھرانوں کو اللہ جنت میں جمع فرما دے یو اوا فالم صحاف ام ذہب و اقوام ان پر سونے کے تھال اور گلاس پھیرائے جائیں گے اور یہ کیا ہوگا گا گلاس میں جی پینے والی اشیاء ہوں گے جی سونے کے تھالوں میں وہ جام پھیرائے جائیں گے پیش کیے جا رہے ہوں گے وہ فیحا مات انس اور اس میں موجود ہوگا وہ جو ان کے جی چاہیں گے وہ تلز اور آنکھوں کی ٹھنڈک اور لذت بھی وہ ان تم فیح خالی دوں اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے وہ تلکل جن تی او ریس تمہ تم اور یہ وہ جنت جس کے تم وارث بنا دیے گئے ان عمال کے بدلے جو تم کرتے تھے پھر وہ موضوع آ گیا بندہ تو کہے مالک تیرا فضل اللہ کہہ سکتا ہے جا تجھے وارث بنایا تیرے عمل کے نتیجے میں لیکن بندے کی بندگی کا تقاضا کہ میری محنت میری سے نہیں میرے رب کے فضل سے جنت میں رہے گی اللہ کہہ سکتا ہے جا اور وہ کہے گا تل اور اور یہ جنت جس کے بدلے سے تم کھاتے ہو ان نل مجرمین جنت والوں کا بیان مکمل ہوا اللہ کا جنت الفردوس اے اللہ ہم تس سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں اس کے برعکس فرمایا ان نل مجرمین جہنم جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے لا عنہم وهم فیہ ان سے حلکہ نہ کیا جائے گا مراد عذاب اور وہ اس میں نا امید پڑے رہیں گے وما ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی ظالم تھے یا علینا اور وہ پکاریں گے اے مالک یہ جہنم کا جو داروغ ہے نا اس کو جو فرشتہ مقرر اس کا نام ہے مالک بنا دو یا مالک اور کہیں گے اے مالک کیا کہ تیرے رب ہماری موت کا فیصلہ کر دے موت آئے جان تو چھوٹے دنیا میں کتنی شدید ترین تکلیف کیوں نہ ہو موت آئے گی مسئلہ ختم لیکن جہنم کا معاملہ کیا ہے موت کو بھی موت دے دی جائے گی موت نہیں آئے گی اشفر اللہ کہا جائے گا ان قال ان نکم کے وہ کہے گا بے شک تم اسی حال میں ہمیشہ رہنے والے ہو لقد جی بے شک ہم یعنی فرشتے کہیں گے اللہ کے حکم کے مطابق ہم تمہارے پاس حق کے ساتھ آئے لیکن میں سے اکثر حق کو نا پسند کرنے والے تھے تو کیا انہوں نے کوئی بات طے کر لی ہے تو ہم بھی بات ٹہرانے والے ہیں ہم بھی طے کیے بیٹھے ہیں ہم اَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاہُمْ کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم نہیں سنتے ان کی پوشیدہ باتوں کو اور ان کی سرگوشیوں کو بھلا کیوں نہیں وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ہمارے فرشت ان کے پاس لکھتے ہیں سب کچھ ریکارڈ پر ہے قُلْ اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے اگر تو بالفرض رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا فَانَ اَوَّلُ الْعَابِدِينَ میں سخت سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا لیکن غلط ہے جھوٹ ہے اور رحمان کو کسی اولاد کی حاجت بھی نہیں تفصیل پہلے بھی آ چکی ہے سبحان رب السمامات والارض رب العاش عمّا يَسْتِخُون آسمان و زمین کا رب عرش کرب ہے اللہ اس سے پاک ہے جو بیان کرتے ہیں فضر ہم نبی علی سناب ان کو آپ چھوڑ دیں بےحودہ باتیں کرتے رہیں کھیل کود میں لگے رہیں یہاں تک کہ وہ اس دن کو پال جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے بح الدی الافل عرب الا اور وہ اللہ آسمان میں بھی معبود اور زمین میں بھی ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ایک وہی خالق وہی معبود حقیقی ہے اللہ سبحانہ و تعالی زمین میں بھی معبود آسمان میں بھی وہی معبود وہیم العیم اور وہ اللہ حکمت والا خوب علم والا ہے وہ تبار و کلینکات اور بڑی برکت والا ہے اللہ جس کے لیے ہے آسمان اور زمین کی اور اس سب کچھ کی جو ان دونوں کے درمیان ہے علم اور اسی اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے ہی ترجعون اور, اسی اللہ اور جن کو اللہ کے سوا پکارتے وہ شفات کا کوئی اختیار نہیں رکھتے اللہ من شہید اب الحق مغری جس نے حق کے ساتھ گواہی دی وہ یاد امن جبکہ وہ جانتے بھی ہوں شفات کرنے والا شفات کرے گا اللہ کے حکم سے امبیا سلحا اولیاء اللہ سلحا نیک لوگ شفات کریں گے ثابت شدہ بات ہے اللہ کے حکم سے اور اس کے لیے کریں گے جس نے شہادت دی ہو کم از کم یہ کہ کلمے پر تو دنیا سے گیا ہو اور کلمہ بھی شعوری طور پر پڑا ہو یقینی طور پر پڑا ہو اور جانتے بوجھتے یعنی پورے شعور کے ساتھ حق کی اس نے گواہی دی ہو اس کے حق میں ہے کہ شفات کا معاملہ اللہ میں رسول اللہ علیہ صلاحم کی شفات عطا فرمائے اللہ اپنے اور انبیاء اور نیک لوگوں کی شفات ہم سب کے حق میں قبول فرمائے اور ہمیں اس کا مستحق بنائے مگر شفات کرنے والا وہ بھی حق بات کی شفات کرے گا حق بات کے تعلق سے یا حق انداز سے شفات کرے گا اور اس کے لیے کہ جس نے حق کی گواہی بھی دی ہو اور اگر آپ ان سے انہیں کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے تو کدھر الٹے پھیرائے جاتے ہیں خالق اللہ ہے تو پھر اللہ کے ساتھ دوسروں کو, معبود کو جھوٹے معبودوں کو شریک کیوں کرتے ہو قوم کرنے کی کہ اے میرے رب یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے عنہم وقل سلام تو آپ ان سے منہ پھیل لیں ایک وقت آتا ہے ہر پیغمبر نے ہاتھ اٹھا دی اللہ فیصلہ فرما دے حضور کا بھی وہ معاملہ بیان ہو رہا علی تو اللہ بھی فرما رہے اے نبی آپ ان سے منہ پھیر لیجیے انہوں ان سے مق سلام اور کئی اب تو اے بھائی سلام اب معاملہ ختم اب معاملہ اللہ کے حوالے عالم پسو جلد انجام جان لیں گے اس کے بعد سورت الدان ہے مختصر صورت ہے اس میں قیامت کا ذکر بھی ہے اور نیک اور برے لوگوں کے انجام کا بیان بھی ہے اور موسا علی السلام کا تذکرہ بھی آئے گا انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمان حروف مقاط والکتاب المبین واضح کتاب قرآن کی قسم انتمبارک بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں نازل کیا ہے انا کنا منظرین بے شک ہم ہی ڈرانے والے ہیں برکت والی رات سے ملازمین قدر ہی کی رات ہے نزول ہوا برکت والی رات میں وہ قدر ہی کی رات ہے انا انز اللہ فی القدر آج بھی ہم پچیسویں شب ہے اور ساتھ ساتھ شب جمعہ بھی ہے تو یہ نور و نالا نور والی بات ہے اللہ ہم سب کو لت القدر نصیب فرمائے اور مزید محنت کی مزید تلاش کی توفیق اور مزید اعمال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے فی ہاں فرق میں اللہ فرماتا ہے ہمارے پاس حکم ہو کر ہر حکمت والا معاملہ فیصل کیا جاتا ہے یعنی اس کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں تنزل ملا اکتور روح فرشتوں کا نزول روح الامین جبریلے امین کا بھی نزول اناکم مرسلین بیشک ہم ہی رسولوں کو بھیجنے والے ہیں رحمت امر ربک اپ کے رب کی رحمت سے انه هو السميع العليم وہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سننے والا خوب علم رکھنے والا ہے رب السموات والارض وما بینهما رب آسمانوں کا اور زمین کا ان سب کچھ کا جو ان دونوں کے درمیان ہے ان کنتم موقنین اگر تم یقین کرنے والے ہو لا الہ الا هو یحیی و یمیت اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے ربکم و رب عبادکم اولین رب ہے تمہارا تمہارے پچھلے باب دادا کا بلہم فی شکین یا بلکہ وہ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں فرطقیب یوم تأتی سماع بی دخان مبین پس تم اس دن کا انتظار کرو جب آسمان ظاہر نوعیت کا دھوان لائے گا یا غشن ناس لوگوں کو ڈھاپ لے گا حاد عذاب العلیم یہ ہے دردناک عذاب رب بنکشیف انداب انا مؤمنون وہ کہیں گے اب اے ہمارے رب ہم سے عذاب کو دور کر دے بے شک ہم ایمان لے آئیں گے انا لہم الکرا ان کو کہاں نصیحت ہوگی وقد جا رسول مبین اور ان کے پاس تو کھول کھول کر بیان کرنے والے رسول آ گئے تم اقلم پھر وہ ان سے گئے یعنی رسول اللہ علیہ السلام سے ایراز ان لوگوں نے کیا اور کہنے لگے یہ تو کسی کا سکھایا ہوا ہے اور مجنو ہے اللہ۔ ان نا کاشپ الآبی کلیلن کم آداب کو تھوڑا سا کھولنے والے ہیں مگر تم بے شک پھر اسی حالت پر لوٹ کر آ جانے والے ہو یوم <تصفح> نب تشلبت کو برا جس ہم سخت پکڑ کریں گے ان نام تقی مون بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں یہ <تصفح> جو آیات ہے آیت نمبر دس سے آیت نمبر سولہ آدابوں کی کیفیات کا ذکر ہے اس پہ مفسرین کی آرا بہت ساری ہیں ایک رائے کے مطابق ایک وہ آزاد تھا جو مکے والوں پر آیا یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی رائے بھی ہے اور وہ قہد کا معاملہ تھا اور اس قدر ان کی حالت پتلی ہو گئی تھی کہ غشی تاری ہو جاتی تھی اور نگاہوں کے سلامن کو دھواں سا محسوس ہوتا تھا پھر آ کے ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے دعا کرائی حضور سے دعا کرے اللہ تعالیٰ دور کر دے اللہ کہتا ہے ہم کو دور کر دے پھر تم وہ حرکتیں کرتے ہو پھر ایک مراد لی گئی کہ ہم سب پکڑ کریں گے تو اس سے ایک مراد لی گئی ہے بدر کے دن کی پکڑ جب ستر مشرق قتل ہوئے اور ستر کے قریب قید کیے گئے یہ مفسرین کی ایک رائے ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق آرا اور بیان فرمائی رَسُولٌ رسول اور ہم نے بندوں کو میرے سپرد کر دو ان لکم رسول ان امین بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں اللہ اللہ تعالی اللہ اور اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو انی آتی مبین بے شک میں تمہارے پاس واضح دلیل کے ساتھ آیا ہوں و و ان یوربی میں پناہ لیتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی اس بات سے کہ تم مجھے کرو تمہارے مقابلے میں میرا تو اللہ پر وہ علم تم مینو لی فرا کر زیلون اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے کنارے پر ہو جاؤ ربہ فدا ربا قومر تو انہوں نے اپنے رب سے عرض کی دعا کی کہ یہ لوگ مجرم ہیں مراد ہے کہ اب موسلامی فیصلے کی اتجاج کر رہے ہیں انکم متبعون فرمایا اللہ نے تم میرے بندوں کو راتوں رات لے جاؤ بے شک تم لوگوں کا تعاقب ہوگا و تو رکیل اور تم دریا کو چھوڑ جانا ٹھہرا ہوا یعنی جب وہ اسا مارا جائے گا تو دریا خوش ہو جائے گا ایک راستہ بن جائے گا چھوڑ دینا نکل جانا اور پیچھے وہ آلے فرون آئیں گے تو غرق ہوں گے ان جند ہم بے شک وہ ایک لشکر ہے ڈوب جانے والے کم تیروں کو من جنات وہ چھوڑ گئے کتنے ہی باغات اور چشمے و مقام ان کریم اور کھیتی اور عمدہ مکانات وہ نعمتہ فاقی اور وہ نعمتیں جن میں وہ مزہ اڑایا کرتے تھے غالب اسی طرح ہوا قومن آخری اور ہم نے دوسری قوم کو ان کا وارث بنا دیا البتہ وہ بعد میں صحرا میں تو بھٹ گے. اس کے بعد جناب تعلق کے دور میں بنی اسرائیل کو وراثت ملی اقتدار ملا اس کی طرف اشارہ کئی مرتبہ ہو چکا ہے فما بکت علیم السما خان بس ان پر نہ آسمان رویا نہ زمین اور نہ انہیں کوئی مہلت دی گئی کہ وہ رجوع کر کے اپنے معاملات کو درست کر دی کیونکہ ڈھٹائی کے کی انتہا پر آ چکے تھے یہ بات کہ نہ آسمان رویا نہ زمین روایات میں ذکر ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عن فرماتے ہیں کہ جب کافر مرتا ہے مجرم مرتا ہے تو زمین آسمان کو کوئی پریشانی تکلیف نہیں ہوتی مومن کا انتقال ہوتا ہے تو زمین روتی ہے اللہ حق زمین کا وہ حصہ جہاں بندہ سجدہ کرتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ روتا ہے آسمان کا وہ حصہ جہاں سے اس کا رزق کو نازل ہوتا ہے آسمان کا وہ حصہ روتا ہے ان زمین اور آسمان میں بھی اللہ نے حصہ رکھی اللہ بہتر جانتا ہے روتے ہیں مومن کی موت پر مومن کے انتقال پر اور کافر کے مرنے پر مجرم کے مرنے پر نہ آسمان روتا ہے نہ زمین روتی ہے وما کان عموم اور نہ انہیں مہلت دی گئی نہ جینا بنی اس سوراحین اور یقینا ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت والے اعزاز سے نجات دی من فرعون فرعون سے انه کان عالی من المسرفین بالشك وحس بڑھانے والوں میں سے سرکش تھا ولقد اخترناهم من علم على العالمین اور یقینا ہم نے انہیں یعنی بنی اسرائیل کو جہان والوں پر اپنے علم کی بنیاد پر فضیلت دی تھی اس وقت کے جہان والوں پر اب کامل فضیلت کس کے لیے امت محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اعراف ایت 156 میں بات آئی تھی وہ آتے آیا معافی بنا ہم نے انہیں کھلی نشانی عطا کی جن میں کھلی آزمائش تھی ان نہ یہ لوگ کہتے ہیں اچھا کھلی آزمائش تھی اللہ نعمت عطا فرمائے تو یہ بھی تو امتحان ہے نا اللہ نعمت دے تو یہ بھی امتحان ہی ہے کہ بندہ شکر کرتا ہے کہ نہیں غافل تو نہیں ہو جاتا نہ تو نہیں ہو جاتا یہ بھی آزمائش ان نہاقول بے شکیلو کہتے ہیں انہیا اللہ مؤ اولا و ما نشن یہ تو صرف ہمارا ایک ہی مرتبہ کا مرنا ہے اور دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں فاتو بنا خن تم سعدین ہو تو ہمارے باپ دادا کو لے آؤ وہی پرانی بات کے بھئی کوئی واپس لوٹ کر آج آیا تو دکھاؤ ہمیں اہم خیرن ام قومی تبا کیا یہ بہتر تھے تبہ کی قوم تبہ کی قوم ایک مراد قومی سبا وہ یمن والی قوم ذکر آ چکا ہے والذین قبل قبلہم اور وہ جو ان سے پہلے تھے اہلک ہم نے انہیں ہلا کر ڈالا انہم کانو مجرمین بے شک و مجرم لوگ تھے وما خلقنا السمامات والارض وما بینہما لاعبین اور ہم نے آسمان اور زمین کو جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے بیکار تو نہیں بنایا ما خلقناہما الا بالحق ہم نے انہیں مقصد ہی کے ساتھ ٹھیک ٹھیک پیدا کیا ہے ولیکن ناغفرہم لا یعلمون لیکن ہم اس سے اکثر علم نہیں رکھتے انہ یوم الفصلی نیقات و مجمعین بے شک کا دن ان سب کا وقت مقرر ہے یعنی قیامت کا دن یوم لا شیئم لہون سرون جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ ساتھی کسی ساتھی کے کچھ کام نہ ائے گا ولا هم ينصرون اور نہ ان کی مدد کی جائے گی الا ما مگر یہ کہ جس پر اللہ نے رحم فرمایا انه هو العزیز الرحیم بیشک اللہ وہی غالب ہے نہایت رحم کرنے والا سخ بیان ہے عذاب کا اور اس کے بعد اہل جنت کا ذکر بھی ائے گا درختم گناہ گاروں کا کھانا ہے کل مہلی یغلی پگلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں وہ کھولتا رہے گا تو کڑوا بدبو والا اور اس کا پھل کیسا شکان نو و روس شیاتی جیسے کہ شیاتین کے سر انتہائی کراہیت والا کھائیں گے تو اندر وہ کھولے گا جیسے شولے اندر ہوں اللہ اکبر یہاں قرآن کہہ رہے تانبے کی طرح کھولتا رہے گا کغلین جیسے کھولتا ہوا گرم پانی خدو ہو فاتیل الا سزا اسے پکڑو پھر اسے جہنم کے بیچ و بیچ تک کھینچو فوق کر پھر اس کے سر کے اوپر ڈالو من عذاب الحمی کھولتے ہوئے پانی کے عذاب میں سے رخ چکلے اس کو ان نہ کا انتظل تو اپنے زعم میں اپنے گھمنڈ میں اپنے آپ کو بڑا طاقتور بڑا عزت والا سمجھتا تھا یہ تکبر کرنے والوں کا انجام کفر میں ڈٹے رہنے والوں کا انجام من النار اجر اجرنا من النار نامنار اجرنا, اجرنا من النار اے اللہ ہم سب کو آپ کے عذاب سے محفوظ سرما بھائی یہ قرآن کا بیان ہے بار بار میں نے کہا ہے ہمارا ایمان ہے اللہ کا سچا کلام لوگ چٹکیوں میں اڑا دیتے ہمارے لوگوں نے اسٹیج شوز کے اندر جہنم پر لطیفے بنا ڈالے یہ بھی بیس پچیس سال پرانی بات آج تو پتہ نہیں لوگ کہاں پہنچے ہیں میں. جہنم کے عذاب کا معاملہ بھی انہوں نے ڈرامٹائز کر دیا ہے لطیفے بنا دی بڑے آرام سے بیوی بی کو تو جہنم میں جا جلتی رہی ہو استفر اللہ شوہر کو بیوی بی کہہ رہی استفر اللہ یہ کوئی مذاق ہے کیا حضور رات کی نمازوں میں پڑھتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بل جنت و حقن و نارحقن اللہ جنت بھی حق ہے اور اللہ جہنم بھی حق ہے بچا لے اس اور لوگ مذاق میں اڑا دیں اس کو لوگ یہ کہہ کے کہ اڑا دیں مولوی ڈراتے رہتے ہیں یہ کون ڈرا رہا ہے بھائی یہ کسی مولوی کا کلام ہے یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے بمنس کو من اللہ قیلہ وَمَنْ أَسْتَقُ من اس من اللہ حدیف وہ کہتے دو مرتبست نسام اس سے بڑھ کر کس کا قول سچا ہوگا اس سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہوگی اللہ میں مزید خوف عطا فرمائے خوف ہوگا تو ڈریں گے ڈریں گے تو بچنے کی کوشش بھی کریں گے ہاں اب اللہ کے ایک آیت اور پھر نیک لوگوں کا بیان رک چکلے لے ان کا ان تنازیز الکریم بے شک اپنے ظام اپنے گھمنڈ میں بڑا طاقت اور عزت والا اپنے آپ کو خیال کرتا تھا ان نہاد ماں کم تم بھی تم بے شکی ہے جس میں تم لوگ شک کیا کرتے تھے اللہ اب بیان ہے آہل جنت کا ان نل متقینی مقام امین شرک متقی لوگ امن کے مقام میں ہوں گے متقی روزے کا ہاتھ سے لال نقم تک حلال کو چھوڑا ہوا بھائی روزے کی حالت میں کھانا پینا زوجین کا تعلق چھوڑ دیا اب تم حرام سے بچنے والے منو یہ تو تقوا ہے یہ تو ٹیسٹ ہے ہمارا ارے حلال کو چھوڑنے کی مہینے بھر مشق ہو گئی تو حرام تو کم ہے نا حرام اشیاء کم ہے, حرام کام کم ہے. حلال کی لسٹ بنانا تم نے وہ چھوڑ, دیا, تم حرام کو چھوڑ دو ان تقوا والوں کے لیے ان نل متقین تھی مقام ان امین بے شک متقی امن کے مقام میں ہوں گے جناتی بغات و چشموں میں یل بسون سیوں رقیم متقابلین۔ وہ پہنے ہوئے ہوں گے باریکبیس یعنی گاڑے ریشم کے کپڑے ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے کا اسی طرح عین ہم خوب رو خوبصورت بڑی بڑی آنکھوں والیوں سے ان کے جوڑے بنا دیں گے یہ ہے ہنو کا بیان آگے بھی مزید آئے گا انشاءاللہ اللہ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے کہی آمین ہاں جی اور یہ ذکر آ چکا ہے کہ جو دنیا کی نیک عورت ہے وہ اور اس کا شوہر بھی نیک تو وہ جوڑا تو بنایا جائے گا اور اس دنیا کی نیک عورت کو جنت کی حوروں کا سردار بنایا جائے گا وہ جو صدیوں سے سوال چلا رہا ہے نا مردوں کو کیا ملیں گی ہو رہی ملیں گی تو ہمیں کیا ملے گا یہ جواب پہلے بھی دیا جا چکا ہے لیکن تاخراتوں میں کچھ مزید ساتھی بھی آتے آ رہے ہوتے ہیں اس لیے یہ میں نے آپ کے سامنے دوبارہ دہرا دیا باقی جو لوگ مسکرا رہے ہیں ان کو یاد ہے کہ یہ جواب پہلے ان کے سامنے آ چکا ہے اللہ آپ سب کو مسکراتا رکھے ہم سب کو مسکراتا رکھے اور اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے یاد او نفیحہ بیک الفاق آمینین وہ مانگیں اس میں اطمینان سے ہر قسم کا میوہ لا نفی اللہ الموت وہ پہلی موت کے سوا پھر موت کا مزہ نہیں چکھیں گے اب ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے وہ وق آداب الجہین اور اللہ سبحان و تعالی انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے گا فضلم من وبی کا یہ آپ کے رب کے فضل سے ہے را الحم الفض العدین یہی بڑی عظیم کامیابی ہے فینما یسرناه بلسانک لعلہم یتذکرون بس ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے اے نبی علیہ السلام آپ کی زبان پر لعلہم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اولا جن لوگوں کے درمیان نازل ہو رہا ہے وہ قران کی زبان کو جاننے والے تھے ان کے تعلق سے کلام ہو رہا ہے باقی قرآن کے لیے عربی کا انتخاب یہ اپنی جگہ بہت بڑا ایک اہم موضوع ہے کبھی سمپلی سرچ کرنے عربی زبان کی اہمیت کیا ہے تو اندازہ ہو جائے گا عربی کی بیوٹی کیا ہے اس کی ڈیپتھ کیا ہے وہ کس قدر وسیع زبان ہے کس قدر رچ زبان ہے کس قدر سسٹمیٹک ہے کس قدر لاجیکل ہے کس قدر معاف کیجئے گا میوزیکل بھی ہے بعد اوقات اور کس قدر محفوظ زبان ہے یہ اپنی جگہ ایک پورا موضوع ہے البتہ ہم اردو بولنے والوں کے لیے عربی آسان ترین زبان ہے عالم عرب سے بھی ہمارے تعلق و ہرمین کا جانا بھی آنا ہمارا لگا رہتا ہے اور ہماری زبان کے بہت سارے الفاظ تو عربی زبان کے ہیں ہم کوشش کریں کہ عربی زبان کم سے کم قرآنی عربی تو سیکھیں یہ جو کورسز کا ذکر بار بار ہو رہا ہے کراچی میں چار مقامات اور رمضان شریف کے بعد دس مہینے کا کورس اس میں بھی قرآن عربی ہم سکھاتے ہیں کے لیے جو پچیس سال تک کے نوجوان ہیں ان کے لیے کورس ہم شروع کر رہے ہیں مہینے کا وہ کریش پروگرام ہوگا اس میں قرآن عربی بعد میں تنظیم اسلامی کے تحت شام کے وقت ہم کچھ کورسس آفر کریں گے سیڈرڈے کلاسس آفر کریں گے مقصد ہے کہ قرآن ایک Arabic کی طرف آئیں اور یہ ترجمے کا بیریر خاصی حد تک ہٹ جائے رحمان کے الفاظ جب پڑھیں سنیں تو مفہوم سمجھ میں آ رہا ہو تب انشاءاللہ اور لطف بھی آئے گا اور نصیت بھی ہم حاصل کر سکیں گے وہی نما یسرنا بلستانی کا پسند اس قرآن کو اینبی علی السلام آپ کی زبان پر آسان کر دیا لہم یتک کروں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں فر تقیب ان پس مر انتظار کیجئے بے شک وہ لوگ بھی انتظار میں ہیں